تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کے ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام فرما دیں اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا